عَبَدَ اللَّهَ حَقَّهُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاتخذوه عدولا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين اعمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العزيز ہر قسم کی ہمدو صنا تعریف تمجید تقدیس عثمالک الملک رب العزت واہ لا شریق نائق ہے کہ جس کے سارے ہی وعدے سچے ہیں اج تو پہلے بھی وہ سارے وعدے سچے ثابت ہوئے نے اج بھی سچے ثابت ہو رہے نے اور آئندہ بھی جو, جو اس نے وعدے کیتے ہوئے نے سارے سچے ثابت ہوں گے ان شاء اللہ کو اے لوگوں کسی شکو شبہ اندر نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا یقین اللہ کے وعدے سچے جی دیکھنا ہوں اے ہے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے کی وعدے فرمائے تھے سب تو بڑا وعدہ سب تو بڑا اعلان یہ ہے کل من علائی فان فا وج ہو ربے کا زل جلا لے ول اکرام کلو ہر چیز جو بھی اس کائنات اندر موجود ہے انہیں مٹ جانا ہے انہیں فنا ہو جانا ہے ربے کا ذل جلال اقرام اور باقی صرف اور صرف اللہ ذات میں رہنا ہے وہ ادو بھی موجود سی جدو کچھ بھی نہیں سی اور ادو او بھی موجود رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوئے گا ول اب آخر سب تو پہلا بھی وہ ہے سب تو آخر بھی وعدہ ای این بڑی حقیقت ہے کہ اسی ہر روز اپنی اکی نل دیکھ رہے ہیں سن رہے ہاں پڑھ رہے ہاں لیکن یہ باوجود جس طرح یقین ہونا چاہیے اس قسم کا یقین پیدا نہیں ہو رہا موت کے بارے اندر اگر حقیقی مہینہ اندر یقین آ جائے تو ایک روایت کے الفاظ ہیں فرمایا کفا بل موت جنہوں موت سے یقین آ گیا کوئی ہور نصیحت کرن دی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا وہ آمال اندر اصلاح ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو درست رکھن دی اور درست کرن دی کوشش شروع کر دے گا کہ ساڑی بے عملی بد عملی بے راہ روی جو بھی اس سب تو بڑی وجہ اور سبب ہی یہ ہے کہ سانو اللہ دے اس وعدے سے یقین نہیں آئے کلو من آ رہی آ ہر چیز مٹ جائے دی. ہر شہنی ہے یہ ایک ایسا وعدہ ہے اللہ کا جل ل شان منوار ہو کہ جیسے تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی سیاہ کوئی سفید کوئی شاہ کوئی گدا کوئی نبی کوئی امتی مست اگر اس دنیا اندر باقی رہنا ہوگا کسی نے تو انیا کی بہت ضرورت تھی علیہ السلام وہ یقین موجود رہتے لیکن اسی دیکھ رہے ہیں اللہ وحدو لاشریک نے فرمایا نما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل اي لوگوں ایمان کا دعوی کرنے اے صحابہ و ما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کسے شبہ کا شکار نہ ہونا کسی غلط فہمی اندر نہ پہ جانا یہ سارے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں کب خلط من قبل رسول یہاں تو پہلے اسی کئی رسول بھیجے جہے آئے اور چلے گئے ایک وقت یہاں سے بھی یقین ایسا آ جانا چاہیے آپ کے بارے اندر قبل وقت اطلاع بھیج دیتی اللہ وقت ابولا شریف نے کیونکہ اللہ اے علم سی، اللہ یہ جاندار کہ آپ محبت کرنے والے آپ تے اپنی زندگی اور اپنی جان و قربان کر دے جذبات اندر آ کے یہ من واسے تیار نہیں ہو جان گے کہ محمد بھی بہت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا ہی ہوا یہ خبر مدین دیا گڑیاں اندر جس ویلے پھیلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی انہوں نے محبت کی وجہ نال، پیار کی وجہ یہ الفاظ کہہ دیتے کہ جو شخص یہ کرے گا کہ محمد وفات پا دے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دی گردن اڑا دے گا یہ کس ہو سکتا ہے اللہ کی کروڑ ہاں رحمت ہو جائے ابو بکر صدیق سے اللہ معاملے کی نزاقت نمجھ فور پہنچے اور جا کے اے ہی آیت پڑھ کے سنائی اما قراتا یا عمر عمر تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھی اور نہیں پڑھیا محمد انسول او قتل ومن فلن لوگو محمد بھیجے ہوئے رسول ہیں سلے اصا آپ تو پہلے بھی کئی پیغمبر بھیجے اللہ جو بھی صحیح تعداد میں جانتا انداز نال کہہ دے لاکھ چویس ہزار صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانے جلا شاہ خلطر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کوئی سانڈے بھیجے ہوئے آئے آ کے چڑھے گئے اپنا اپنا وقت گزاریا اصا انہوں واپس بلا لے اصا اما کا کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبھی موت فوت ہو جاؤ او یا آپ شہید کر دیتا جائے انکلب تم اعلیٰ آ تو کیا تی اپنا دین چھ دو گے ایمان تو پھر جاؤ گے اللہ کا انکار کر دو گے اسلام کا انکار کر د گے انکلب تم اعلی آ وَمَنْ عَلَى فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ <شَيْعًا> اور اگر کوئی شخص جین نو دے, اسلام تو منحرف ہو جائے اللہ کا باغی بن جائے فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ <شَيْعًا> کہ سیا ایسا کر کے دیکھ لو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا بچے پیچھے ہو جاؤ اضور اللہ سیاح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موت وارد کرنی ہے یعنی یہ کیا جا رہا ہے ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آنے اگر کوئی تحقے تحقے کہ میں ایسے ابن منگل واپس تیار نہیں جہاں محمد نو دے دے علیہ وسلم و و میں رو نہیں کرتا اللہ یقین جانے کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں بلا سکے دوسری جگہ سے فرمایا ان کا می اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غم کرن کی فکر کر دل دی کی ضرورت ہے ایک وقت آؤ والا ہے ائیے تون تو بھی بہت ہونا تھے بھی موت ہونی ہے وہ میے تون منکرا نے بھی مرنا پھر تو سارے نے سارے سامنے پیش آنا ہے ابھی آپ کو پوچھ لوگے کہ کیوں نہیں سجے منیا یہ حقیقت اتل حقیقت ہے یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے نا کل من آ رہی کل ات المت ہر جان نے موت نکھنا موت نکھنا ہے مگر افسوس کہ اے جن بڑی حقیقت سی بڑا ساڈے دل اندر اے دے متعلق شک اور شبہ موجود ہے ہر شخص اپنی جگہ تے اے سوچی بیٹھا ہے کہ میرے تو بڑے جڑے نے انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے میرے ہم امرا نے بھی مر جانا ہے میرے تو چھوٹیاں سے بھی موت آ جانی ہے لیکن میں سے نہیں نا مرنا میں سے ہمیشہ ہی رہ سوچی بیچی ہے بلکہ میں کہنا ہونا کہ سڈے اپنے کسے بزرگ دی کسے عزیز دی کسے چھوٹے دی کسے بڑے دی چار پائی سارے کبھیا تے ہوتی ہے وہی میت ابھی قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں وہ متعلق سوچتے جانے ہاں کہ انہیں ہوں اٹھنا نہیں یہ ہوں چلنا پھرنا نہیں یہ بولنا نہیں یہ کچھ کھانا پینا نہیں ذرا اپنے اپنے گرے بان اندر چانکیے کن خوش نصیب نے جہے اس ویلے یہ سوچتے جا رہے ہوں نے کہ اج یہ چار پائی یہ میت سڈے کھدیا پہ ہے کل میری چار پائی میری میت کسی اور ہودیا ہوگی کہ نے بھی کچھ کر لینا چاہیے ابھی بھی نہیں سوچتے وہ متعلق سوچتے جانے اپنے بارے اندر کچھ نہیں سوچتے اگر سوچ سوچتے ہوئیے سانو یقین ہوگئے اپنی موت پہ کہ کیا سا یہ حال ہوگی جڑا ہے ابھی اسی ایسے طرح ہی مادر پجر آزاد پھر پھرتے نظر آئیے جس طرح کہ اب پھر ہیں جس بچے یقین ہو جائے کہ میں امتحان دینا ہے تاریخ میرے امتحان پڑھتا مقرر ہے وہ بیٹھا امتحان دینا ہے خدا نہ خاصہ اگر وہ رہ بھی گیا کہ دوبارہ تیاری کر کے پھر امتحان دتا جا سکتا ہے تیسری مرتبہ پھر دا جا سکتا ہے لیکن ایک یہ موت والی تھی ایسی ہے کہ جہاں ایک دفعہ یہ گزر گیا وہ گزر گیا انہیں کدی واپس نہیں ہونا جنگے بدر اندر وہ صحابہ جڑے شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین باقاعدہ طور پہ سب تو پہلا مار کا کفر اور اسلام دے درمیان محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی اور مکے کے کاتر دے درمیان سن ہجری دو اندر مار کا یہ ہوا اور آپ اس ویلے اپنے رب دے سامنے حج کے سامنے ہاتھ پھیلا کے یہی دعا فرما رہے سن کہ اللہ میں اپنی ساری زندگی دی پونجی آج اتنے لے آیا میرے کل جو کچھ ہے گا سی میں لیا ہوں اور وہ او کی کچھ سی تین سو تیرہ نوج اللہ, علیہم اللہ ہو گیا اللہ میں اپنی ساری زندگی کی پونجی لیا مغلوب ہو گئے تیرے نا پرمان یہاں سے غالب آ گئے کہ کلامک تک پھر تیرا نام لین والا کوئی نظر نہیں آئے گا یہ ہوں تیری مرضی ہے جس طرح تج ہن بلند ہوں چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے پیچھے ہیں وہ بیان کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عالم تاری ہو گیا چلے گئے حتیٰ کہ آپ کے کندھیا تو چادر مبارک نیچے گر گئی میں جلدی نہ اٹھا کے چادر پھر کندھیا اور میں آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مینو یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما دی ادھر یہ معاملہ سی وہ شیطان مجسم ہو کے انسانی شکل اندر ایک بزرگ دا تار کے ابو کا روپے جہاز پہنچیا ہوا ہے ابلیس اور کہہ رہا ہے کہ میں فلاں علاقے کا سردار ہوں میرا بہت بڑا قبیلہ ہے میرے کو بڑا مال و دولت ہے میرے کو بڑی فوج ہے سپاہ ہے مینو دسو اج تک کس چیز کی ضرورت ہے تھی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے نوز بلا گم نوز بلا نکلے کفر کفر نہ باشت کہہ رہے کہ اس فیتنے کو ختم کر دینا چاہیے تھی بہت اچھا فیصلہ منو میں کس طرح مدد کر سکنا میں کس طرح کم آ سکنا یہ بات ہو رہی ہیں اترو تو آپ قبول ہو گئی اس مچل رہے آسمان سے کہ اللہ جلدی میں حکم دے جسی زمین دمین پہنچ گئے بدری ملا ایک حکم مل جاتا ہے کہ جاؤ میدان بدر اندر پہنچو فضر بو پاؤ کل آنا کے وزر بو مل ہم کلا بنا جا کے یہاں کاپرانیاں گردنوں توڑ دے اور یہاں کا جوڑ جوڑ دیو دے حکم ملتا ہے فرشتے کتار در قطار آسمان کام جا رہے میں چل دوڑ دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے نے میں اپنی پونجی لے آدھی ساری نتیجہ ت چودہ شہدا شہید ہوئے بندوں میں لگا تھا موت کی واتی ایسی وای ہے کہ اتنے جاچ گیا جہاں چلا گیا واپسی ممکن ہی نہیں امکان ہی نہیں کہ واپس آئے ان چودہ شہیدان اللہ چلا شاہ نواز نے خود پوچھا خود فرمایا کہ تھی تو اپنی سب تو قیمتی چیز اپنی جان میری راہ اندر قربان کر کے آ گئے ہو میں تو راضی اور خوش ہو گیا تسی دسو ہوں تسی کس طرح راضی ہو ہونا تسی کس طرح خوش ہونا ہے تسی دسو انہوں نے اپنی دو دواسٹر پیش کی تھی. ایک تو یہ کیتی اللہ ری بار کا ارض کرنے کہاپس بھیج دے دیا جو, جو مزہ ابھی شہادت کے موقع پہ اٹھا کے اور پا کے آئے ہاں اللہ وہ مزہ پھر چکھنا چاہتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے سن کہ میری خواہش ہے کتل تو سن اہی تو سم کتل تو سن اہی تو سمتل تو سن او تین متبادر میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ اندر شہید ہوا پھر واپس بھیجا جاواں پھر شہید ہوا پھر واپس بھیجا جاواں پھر شہید ہوا بکرتے سہاسا بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ سان واپس بھیج اے وہ لطف اور مزہ پھر اٹھائیے پھر شہادت لانا لطف اٹھا کے آئیے اللہ ساری دوسری خواہش یہ ہے کہ سانو واپس بھیج ابھی اپنے عزیز و اکاروں اپنے دوست یار احباب جہے نے دنیا اندر موجود انہوں بھی کہیے کہ تسی بھی ایسے ہی رکھتے سے چل کے آنا یہ بڑے مزے سے بڑا لکتا ہے بڑی محنت ہوں دیکھو خود پوچھے کہ دسو تاری خوشی کس بات رہا ہے حالانکہ اللہ یہ سب کچھ جانا سی کہ انہوں نے کی کہنا ہے کی منگنا ہے جس وی انہوں نے اپنی دونوں خواہشاں پیش کی تیا تو فرمایا میں پروایا منویا خواہشاں دا احترام تو بہت ہے لیکن میرے قانون دے خلاف ہے جنہوں گلا ہوا انہوں کبھی واپس نہیں بھیجا اگر کسی نے واپس آنا ہوں گا دوبارہ آ کے کچھ عمل کر کے پھر جانا ہوتا ممکن ہوتا تو انہوں تے اللہ خود پوچھ رہا نہ کہ دسو تاری کی خواہش ہے تسی کی چاہتے فرمایا یہ میرے قانون دے خلاف ہے جنہوں بلا لا ان کبھی واپس نہیں بھیج ہاں جتوں تک تھی اس خاص کا تعلق ہے کہ تسی اپنے عزیز و اکارت کو اے پیغام پہنچاؤ انہوں اے دسو کہ اس رستے تے چل کے آیا جائے تیف پیغام میں پہنچا دینا اور او پیغام اللہ نے قرآن دے ذریعے قیامت تک دے انسانوں کو دے دی پچھون بلین لم یل حقوب جہر کوچ گئے نا جنہوں نے بلا لیا ہے جہے شہادت دے مرتبے کے فائد ہو کے میرے آ چکے نے پچھلیا جڑے اجے نہیں پہنچے وہاں ایک خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ تھی بھی اسی رستے تے چل کے آیا جی اس رستے اندر چلن والے تے نہ کوئی ڈر اور خوف ہے نہ ان کوئی رم اور ہزنو ملال ہوتا ہے اسی رستے تے چل کے آیا جی یہ پیغام قیامت سے دے ڈر اور خوف کس طرح ہو سکتا ہے مومن جس وی اپنی جان قربہ کر رہے رہا ہے موت دی آگوش اندر جا رہا ہوں ایک چا چڑیا ہوتا ہے ایک خوشی محسوس ہو رہی اندھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا من کرے کا لے کا آ فرمایا جڑا شخص اپنے اللہ ملنا چاہتا ہے اللہ وہ ملنا چاہتا ہے جس شخص کے دل اندر اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے نا کہ میں اپنے رب کو ملا اپنے رب کو دیکھا وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ رب ملنا چاہتا اللہ کرے ہل ہو جا اپنے رب نل کا شوق نہیں رکھتا اپنے اللہ ملنا چاہوں گا اللہ اس پلیز اس خدیس کو نہیں ملنا چاہتا یہ بیان فرمانا اللہ نے قرآن مجید اندر فرما دب ساروسارو کہانی بجو نل اللہ کوئی نہیں دیکھ انہ اندر انہی طاقت ہی نہیں کہ اپنے رب نو دیکھ سکتے۔ لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہے اک اک بھی نگاہ اندر ہے اولے سامنے یعنی اے ام نے اس آئے تو استدلال کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندہ رہ کے تو کوئی شخص اپنے رب نقت نہیں کر سکتا تے مرنے کوئی پسند نہیں کرتا ذرا یہ بات سمجھا دوں اے اللہ کے روسول اللہ فرمایا جس ویل کسی مومن دا آخری وقت قریب آ رہا ہوں بڑھ رہی ہوں پھر مومن کی اس ویسے خواہش یہ ہوئی ہے کہ میرے جیرے ایک دو سب باقی نے یہ جلدی نہ ختم ہو جا کے اپنے اللہ نو ملا زندگی وہی نگاہ اندر پھر بےچ ہو چکی وہ ایک خواہش کر رہا ہوں کہ جلدی ختم ہونے تھا اور یہ خاص بندہ پہ ہے کہ ارس تو پیغام آ ہے اللہ اکبر حضرت اسرائیل مگر تل مو پیغام آ کے سنا دے دین دے یا کم تھی جیسا دن تے دن اخروجی علا رب کے انک روح اے پاک جسم اندر رہنے والی روح اخروجی علا رب کے آ نکل تیرے رب نے تین بلایا ہے ملاقات واسطے تین بلایا ہے ہی کہ را تیرا رب تیرے, تیرے بڑا راضی اور بڑا خوش ہے وہ نکل تین لے بار وہ اس ویلے مومن دی کی خاص یہ ہوں کہ جلدی میرے سلسلہ منقطع ہو ختم ہو معاملہ کہ میں اپنے رب دی جا کے ملاقات کرنا جواب یہ ملیا کہ میرے قانون کے خلاف ہے یہ بات کہ جن بہت واپس نہیں پیجیا سوا. واپس نہیں پیجیا جا سکتا. واپس نہیں جا ہاں پیغام تو میں بہت سا دیا اور وہ او پیغام آ چکا ہے قرآن اندر موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ. لَمْ مِنْ خَلْفِهِمْ الله شاء اللہ جان والے نے پچھے جہے روڈ نے جڑے اجے نہیں پہنچے اسے انہوں نے یہ پیغام بھیجیے کہ اس رستے سے چل کے آنا کوئی ڈر اور خواب نہیں جی محسوس ہوتا اس رستے سے چل کے. حالانکہ ایک انجانی منزل ہے بالکل انجانی کتنے وہ منزل پہلے دیکھی نہیں جنہیں دیکھیے انہیں آ کے وہ بارے اندر دسیا نہیں لیکن یہ باوجود کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ضرور برابر کوئی افسوس یا ملال کسی قسم کا محسوس ہوتا ہے حالانکہ جس ویسے آدمی جا رہا ہو کہ میں ہوں واپس نہیں لوٹنا میں بس چلے جانا ہے کہ ہمیشہ واسطے چلے ہی جانا ہے کن افسوس ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ چھٹ کے جا رہا ہوں ہوں کدی بھی میں واپس اتنے نہیں آنا لیکن جان والے نو کتنی افسوس نہیں او دا ایمان اور او دا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ چڑھ کے جا رہا یہ ہے کچھ نہیں اصل تو جیت جا رہے اور قرآن مجید اندر بھی اللہ نے فرمایا قرآن اندر ایک جگہ سے نہیں بار بار اداس دہرائی سانو احساس دلایا جن پسند کر بیٹھے ہو جنو ترجیح دے لیے تھی ہر معاملے اندراج ہل ہیا تنیا لہ بلا بکتی کھیل تماشا ہے وَإِنَّ <الْحَيَوَان> اصل زندگی, زندگی ہے اصل ٹھکانہ پہ آخرت ہے لو کانو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم زندگی ہے اللہ کون بہتر کر دی اور اللہ نے خود دعا سکھائی سانب نا آنا سنیا ہسانا اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر کر دے سانو نیک بنا دے اچھے آمال والا بنا دے وسانا اللہ آخر تو اندر اچھا ٹھکانا عطا کر دے وقنا عذاب النار آزاد دے عذاب تو سانو بچا لا یہ بہت بڑی حقیقت اور بہت بڑا اللہ کا وعدہ ہے کہ تصا اتنے نہیں رہنا اللہ کے معلوم ہے وہ وقت جب کسی شخص نے جانا ہے کیونکہ انہیں خود ہی مقرر کیا ہوا ہے ہر ایک کا وقت بچہ تو اجے ماں کے پیٹ اندر ہوں یہ خاکہ بن چکا ہوں شکل تیار ہو چکی ہوں لیکن روح نہیں پکی گئی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے بچے دے بارے اندر یہ شکل بن چکی ہے خاقہ تیار ہو گیا یہ تعلق لکھتے کرتے یا رب اللہ مینو حکم ملے میں لکھاں اللہ نے زندگی لکھتے ان دنیا اندر جا کے ان سال زندگی لوگ اندر لکھی ہوئی اندر نہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے ایسے ایسے فراڈی اس دنیا اندر موجود نے جہے یہ کہہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر ازرایل علیہ اسلام تشریف پرماتم وہ اٹھ کے چلے السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جا رہے ہیں کہا جی میں فلاں شخص کی روح قبض کرنے اللہ طرف ملے کی طرف حکم مل رہا ہے کہ روح قبض کر لے اور موت وارت کر دے فرمایا تھے جا ٹھہر جا اجے نہ کم کری اللہ کو جا, جا کے کہہ کہ وہ زندگی بڑھ نہیں سکتی اضافہ نہیں کچھ ہو سکتا چ اللہ پاس پہنچے جواب ملیا کہ نہیں زندگی بڑھ نہیں سکتی واپس آئے آ کے دسیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ زندگی بڑھ نہیں سکتی فرمایا دوبارہ جا جا کے ایک ہے کہ اگر پہلی زندگی نہیں بڑھ سکتی زندگی کا ایک عمل ہو جاری کر دیتا جائے ایک نئی زندگی جاری کر دیتا جائے ایک لمبی بات ہے سامنے آ گئی دوبارہ جان اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کہ ایک عمر زندگی کا ہو جاری کر دیا گیا وہ شخص کہ میری بس وارد ہون والی تھی لیکن ایک زندگی کا عمر ہو جاری ہو گیا اللہ نے قرآن اندر فرما है سا مقرر کیتا ہوا وقت جس ویل آ جاندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت انہوں نہ بڑھا سکتی ہے نہ کٹا سکتی ہو جاندہ ہے ختم ہو جاندہ ہے ماں دے پیٹ اندر دے بچہ جب وہ امر جاری کر دیتا جان ہے روپ چمو رہو یہ زندگی لکھتے یہ لکھتے فرشتہ لکھ دیں اللہ کے حکم دے دے پھر حکم ہوں فرشتے لکھ عرض کر دے کی لکھا ہے میرے اللہ اللہ پرمان دنیا اندر جا کے اے کچھ کمانا کھانا ہے پھر حکم مل دائے اکتب لکھ دو کچھ نے کی لکھا ہے میرے اللہ حکم ملتا ہے اک شقی او سعید لکھ دو انہیں دنیا اندر جا کے نیک بننا ہے یا بد بننا ہے کچھ وقت ہونا ہے یا بد نصیب ہونا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے علم اندر ہے اور خود لکھایا ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ جیسے تو ابھی کسی طرح بھی سر سے نظر نہیں کر سکتے لیکن عجیب بات ہے بچپن اندر تو احساس نہیں ہوں گا بچے نشور نہیں ہوں جوانی اندر پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی کم از کم بڑھاپے اندر ہی آ کے سوچ لیا جائے کہ موت کے قریب آ رہی ہے لیکن عجیب ہے کہ بڑھاپے اندر بھی یہ احساس اور یہ شعور بیدار نہیں ہوں گا کہ ہوں تو مجھے کچھ کر لینا چاہیے کوئی تیاری مکمل کر لینی چاہیے یہ سانڈا تصور ہے کہ موت بڈیا ہو کے ضعیف العمر ہو کے آئے گی اللہ دیہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن کم از کم زندگی دے کچھ برس گزارن تو بعد تو یہ احساس بیدار ہو جانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو کسی بندے کے بال سفید ہو جاندے نا. بال سفید عمر گزارن تو بعد کسی بیماری نال نہیں عمر گزارن گزار بعد جس بال سفید ہو جاندے ہیں اور ایسی عمر اندر پر وہ کوئی اللہ کی نا کر کرتا تو اللہ کو بڑا غصہ اللہ بڑا گسا ہے کہ تین ہوں بھی شرم نہیں آ رہی اجے تو نہیں سوچ رہا کہ ایک ہی بن رہے ومن نو ہو نو نکس ہو فل خلق آپ لایا کلو پروایا جی اسی عمر لمبی ہیں جی عمر دراز کرنے ہیں نو ہو فل خلق وہ اس عمارت اندر پھر توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے کدی اکھی چلیاں گئی ہیں کدی کن چلے گئے کدی دنڈ چلے گئے کدی کوئی کدی کوئی توڑ پھوڑ دیکھدے بھی عقل نہیں آ رہی کہ یہ عمارت ہوں گرنی شروع ہو گئی اجے بھی نہیں سوچنا تو ومن ام نو ہو کوئی خلق اقلا یا اکیلو اجے بھی نہیں آئی لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ اندر اندر آ کے اللہ نہ کرے نہ کرے اگر کوئی غلط عادت ہے تو, تو ہو یار نہیں کسی زمانے چاہیے کرب شاید نے بڑا عمدہ شیر کیا اخلا کہ کہ بڑھا آدمی اپنی آدت نہیں چڑھتا یہ ہڈیاں کبر کی مٹی گلگیاں پہنچا نا لیکن آدت بھی جاری رہی اللہ, اللہ توفیق دیندہ ایسے دیتا تو ای حقیقت سچے کیا موت والا وعدہ بھی اللہ نے کیا تا ایسے نہیں رہنا تو اے, دنیا تو رخصت ہو جانا ہے اے سب کچھ رنگینی رانائی یہ خوبصورتی یہ تیس دوکھے اور پا دے اور ایک بہت, بہت بڑا مکار سے پرہیب بھی پیچھے لگا ہوا ہے ولا وہ تو سنوں ہر وقت یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں اجے بڑا لمبا عرصہ ہے اجے بڑی لمبی زندگی ہے دیکھی جائے گی خصوصا ایک ایسی عبادت ہے جسے باہرے اندر سانو ہمیشہ یہی کیا جانا ہے کہ اجے ہوں حج حالانکہ جدو توفیق ہو جائے حج فرض ہو جائے اگر پھر کوئی شخص حج نہیں کرتا توفیق ہو جاندے تو جنو تو دے دی تھی پھر وہ حج کرنے نہیں گیا بہانے بنا رہ مکان بنا لوا دکان سجا لو بچیاں دیا شادیاں کر لوا اے کر لما او کر لوا من کا غلن یا حاصل ہے موت آ گئی پر مایا فر جی کریسائی بن, جی کر بن کے مر جائے وہ مسلمان نہیں مرد جن توق ہے تو کرتا لیکن سارے واقف کار سارے دوست احباب وہ نہیں کہ ایڈی تین کا جلدی پہی ہے ہی گا نا ابھی تی لمبی امر پینے حج کرنے کی ضرورت ہے اس طرح باقی معاملات نے حق موت والا واگا پر ہک کے سچا دو آؤ سارے مل کے یہ یقین کر لیے اگر یقین کر لیا تو کوئی وجہ نہیں کہ سارے آ درست نہ ہو زندگی سمت روان ہو جائے. اللَّهِ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ اللہ کو ڈر جاؤ اپنے رب کو ڈر جاؤ اور تو ہر ایک نور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ول تن نفس ہر جان ہر شخص نو یہ سوچنا چاہیے مت لے کہ جی زندگی کل شروع والی ہے جنہیں کدی ختم نہیں ہونا جی کوئی انتہا نہیں جہاں کوئی کنارا نہیں اس زندگی واسطے میں کی تیار کیتا ہے کن سامان میں اگجہ تو, تو ہر ایک سوچنا چاہیے اللہ توفیق عطا فرما پروادری اج تو ہی یہ سوچنا شروع کر دیئے کہ اصا اس زندگی واسطے کی کمایا ہے کی بنایا ہے تیری بارگاہ کی جمع کرایا ہے ایس آرسی زندگی واسطے اسے کی کچھ کر دیتے دینی محنت کن کوشش کن تگو دو ہے جہاں ایک لڑار نہیں کوئی سخت بیٹھا ہوئے تو یقین کہہ نہیں سکتا کہ میں زندہ کھڑا ہوا گا کوئی کھڑا ہے تو یقین نال کہہ نہیں سکتا کہ زندہ ہی بیٹھ جاگا سامنے نے کئی مثال آ کہ اٹھن تو پہلے پہلے بیٹھن تو پہلے پہلے معاملہ کچھ اور, دا اور ہی ہو گیا لوکم ہاتھ چ پکڑا ہوا ہے ہاتھ منہ تک نہیں پہنچیا تو موت پہلے بڑی دراز آؤ مل کے سوچیے کہ اندر کا سامان بھیج کرا دیتا ہے اللہ میں کرنے والے لوگ تو کتا فرما دے کہ سارے دار وا سچا سمجھ کے اپنی تیاری شروع کر دے گے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب ہیں میرے سامنے کچھ بیمار ساستے دی دع دیا درخواست نے اللہ کو دعا کرو جمی مسلمان نمو اللہ ساملا آج لا پرماتا اس سال حج کے موقع پہ منا اندر آتش آتشزدگی کافی ہو موت کی آگوش اندر چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا اِلَيهِ پاکستان چان والے اللہ مہمان بھی کئی اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ چکے نے اج سا پروگرام اے ہے کہ وہ مینا اندر شہید ہو جان والے اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ جان والے ایک لحاظ نل سے بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب نے کہ وہ دفن بھی اس سر زمین اندر ہی ہو رہے نے کچھ ہو چکے نے کچھ ہو رہے نے اور ایک ایسے عمل اندر سن ایسے کم اندر سن جب انہوں نے موت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو کچھ کوئی کرتا ہوا مرے گا قیامت دن وہ بھی کچھ کرتا ہوا اٹھے گا وہ اپنے احرام اندر لبئی اللہ لبئی کہیں گے ہوئی اتھن گے اور اسی طرح اپنے رب کی اندر پیش ہو جائیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اصل اچھا جنازہ غائبانہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ شاء اور آخری بات یہ ہے کہ وعدے کے مطابق سارے دوست سامنے بیٹھے ہیں